ہاں huh? دیوز yes. no. باللہ من بسم اللہ الرحمن مریمل بات وید ناح بروس نوئے رابع ہے جی چوتھا نو تین نو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں جی اور نوئے رابع کا خلاصہ یہ ہے کہ آکام کا ماننا تو بڑی دور کی بات ہے ان کے آبا اعداد نے انبیاء کی تکذیب کی اور کچھ انبیاء کو انہوں نے قتل کیا یعنی ان کی انتہائی کجروی اور سنگ دلی اس کو اس نو میں اللہ رب العزت بیان کریں گے تحقیق ہم نے دی موسا کو کتاب مراد تورات ہے جی وہ کفینہ ممباد ہی اور لگاتار بھیجے ہم نے کفینہ پیدر پہ پی اسی حضرت موسا کی شریعت پر لوگوں کو عمل پیرا کروانے کے لیے لگاتار بھیجے ہم نے حضرت موسا کے بعد کئی رسول رول معانی نے لکھا کہ ان کی تعداد تقریباً چار ہزار تھی جو حضرت موسا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئے وہ آت ہی نہ مریم البینات نات اور ہم نے دیں عیسیٰ بیٹے مریم کو کھلی کھلی دلیلیں مراد موجے ہیں جی کچھ علماء نے البی سے مراد انجیل لی وہ نہ ہو برو ہل کو اور ہم نے عیسا کو قوت دی جبریلے امین کے ذریعے پاک روح کہ انہی کے نفخہ سے مریم کو حمل ٹھہرا یا ولادت کے وقت شیطان کے اثر سے محفوظ رہے یا یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ جہاں جاتے جبریل امین ساتھ ساتھ ہوتے افک رسول کیا پس جب کبھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول افق اللہ حمزہ لوبیخ یعنی تمہیں کیا بلا ہے تم کیسے لوگ ہو کہ جب کبھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول بما ساتھ اس چیز کے لا تہوا لا توحبو جو تمہاری جانوں کو پسند نہ آئی یعنی توحید کی دعوت حق کی دعوت اس تک بر تم تم نے تکبر کیا سرکشی کی وفری کن کا ذب تم نبیوں کی ایک جماعت کی تم نے تکزیب کی وفریقن تقتلون اور ایک جماعت کو تم قاتل کرتے تھے یہ بنی اسرائیل کے آبا و کی ہٹ دھرمی اور سرکشی کو ذکر کیا وکالو کلو بنا یہ نوع رابے کا تطمہ ہے جی بصورت زجر یا بصورت شکوہ اور کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں ہیں ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے ہم اتنے کچے نہیں ہیں کہ تیری بات کو مان لیں جس طرح امی لوگوں نے مان لی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی ان کی کرات میں یہ غولوفن فن ہے جو غلاف کی جمع جس کا مانا ہوگا ہمارے دل تو پہلے ہی علم و حکمت سے بھرے ہوئے ان میں تیری باتیں کہاں سماتی ہیں بلانحم اللہ بل برائے ازراف ہی سے نفرت کی وہ وجہ نہیں جو وہ بیان کر رہے ہیں یہ میں نہ ہوگا بل حق سے نفرت کی وہ وجہ نہیں جو وہ بیان کر رہے ہیں کلوب و بلکہ وجہ یہ ہے لان اللہ بکفرہم اللہ نے ان پر لانت کی ہے ان کے کفر کی وجہ سے فقلی ما یؤمنون پس وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں کلیلم ما یومنون جس کو اوپر ذکر کیا افتو منون ابازل کتاب و تک فرون کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہیں اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہیں یا یہاں قلت آدم کے مینے میں ہے جی امام راضی نے لکھا کہ وہ اتنے مقزوب ہیں اور ملعون ہیں کہ ذرا بھی ایمان نہیں لاتے ولما جا کتاب کتاب امن ان دوئے خامس ہے جی پانچواں نو اس کا خلاصہ کیا ہوگا جی یہ موجودہ بنی اسرائیل بھی تقزیب میں کسی سے کم نہیں ان کے آباؤ اعداد انبیاء کی تقزیب کرتے تھے انہیں قتل کرتے تھے یہ بھی تقزیب میں کسی سے کم نہیں ہے موجودہ بنی اسرائیل کی کجروی ہٹ دھرمی کا ذکر ہو رہا ہے جی و لمبا جاؤں کتاب اور جب آئی ان کے پاس عظیم الشان کتاب مراد قرآن ہے جی منہند اللہ, اللہ کی طرف سے مصدق ال ماماہوں تصدیق کرنے والی اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے تورات اصول میں یہ تورات کی مصدق ہے یعنی جو مسئلہ تورات میں بیان کیا گیا تھا وہی مسئلہ یہاں بیان ہوا وہ اور وہ بنی اسرائیل تھے من قبلو اس سے پہلے یستفتہ بتایا کرتے تھے یستفت بمانا یفتہون جیسے استقرہ بمانہ کرا اور فتحن کے معنی بتانے اطلاع دینے خبر دینے کے ہیں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں منافقین جب یہاں آ کے کہتے تھے کہ ہماری کتابوں میں اس نبی کا ذکر ہے تو ان کے وڈیرے ان کو کہتے تھے اتوحد بما فتح بے معتح اللہ علیکم کیا تم بتاتے ہو ان مسلمانوں کو وہ باتیں جو اللہ نے تم پر کھول دیے تو یہاں بھی وہی میں نا جی اور تھے اس سے پہلے بتایا کرتے تھے کافروں کو کیا بتایا کرتے تھے کہ ان قریب ایک نبی آنے والا ہے وہ نبی آئے گا تو ہم اس کا ساتھ دیں گے اور پھر تم سے دو دو ہاتھ کریں گے یہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے اپنے مخالفین کو ولما جا ہماف پھر جب آ گئی ان کے پاس وہ چیز جس کو انہوں نے پہچان رکھا تھا ان کی کتابوں میں تذکرہ تھا وہ اپنے مخالفین کے سامنے اس کا ذکر کیا کرتے تھے وہ نبی آ گیا وہ کتاب آ گئی قرآن آ گیا کافاروبی تو وہ اس کے منکر ہو گئے فلانت اللہ پس لانت ہے اللہ کی کفار پر کافاروبی بغن و حسادن و ہرسن ال ریاست مدارک سرکشی کی وجہ سے حسد کی وجہ سے وہ ریاست گدیاں خطابتیں یہ جو معنی میں نے کیا کہ وہ کافروں کو بتایا کرتے تھے یار فون المشرے ان انا نبی سو من ہوم یہ روح المعانی نے نقل جی اور یہ جو لوگوں نے مانا کیا ہے کہ وہ فتح طلب کرتے تھے یستفتہون کہ یہودی فتح طلب کرتے تھے نبی اکرم کے ذریعے یہ معنی صحیح نہیں ہے جی مولانا سرفراز خان صاحب سفدر نے یہ معنی لکھا رول معانی کے حوالے سے کہ رول معانی نے یہاں لکھا ہے کہ وہ بے حق محمد فتح طلب کرتے تھے رول معانی تو متاخرین میں سے ہے اس سے پہلے جو فقہ حنفی کی تمام کتابیں ہیں ہدایا ہے بحر الرائق ہے سب میں لکھا ہوا ہے کہ بے حق کہ نبی یک کے ساتھ دعا مانگنا مکروہ ہے اور اگر وہ اس طرح کا کام کیا کرتے تھے تو اسے وسیلے کی دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ یہ یہودیوں کا فیل ہے مانا وہی صحیح ہے جو رول مانی نے کیا اور قرآن بھی اس کی تائید کرتا ہے اتوحد سو نوم بے ما فتح اللہ علیکم بے سمجھتا رہو بھی ہوں نوئے خامس کا تتمہ ہے جی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا اشترا بیچنے کے مہینے میں اور وہ بری چیز کیا ہے جی این یکفرو بما انزل اللہ کہ وہ منکر ہوئے اس چیز کے جو اللہ نے اتاری نبی پاک قرآن کیوں منکر ہوئے بغنز اللہ من فضلی اس زید پر کہ اتارتا ہے اللہ اپنا فضل جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے من فضل ہی مراد وہی ہے جی من عباد ہی مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جی انہیں یہ حسد اور ضد ہے کہ آخری پیغمبر بنو اسماعیل میں کیوں آ گیا اس زد کی وجہ سے وہ انکار کر رہے ہیں فباؤ بے غزب ان غزب پھر وہ لوٹے غصے پر غصہ لے کر دوہرے غزب کے مستحق کو گئے یہ دورے غزب کی ہیں کئی مفسرین نے کی ہیں ایک غضب کہ انہوں نے بچھڑے کی عبادت کی دوسرا غضب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے ایک غضب حضرت عیسیٰ اور انجیل کا انکار کیا دوسرا غضب نبی پاک کا اور قرآن کا انکار کیا یا غضب کی شدت کو بیان کرنا مقصود ہے جی یہ نہیں ہے بھائی دو غذب ہوئے غذب کی شدت کو بیان کرنے کے لیے کنایتاً یہ کہہ دیا لوٹے وہ جو آبا و تھے ان کی خباستوں کا ذکر ہوا ان پر ہونے والے انعامات کا ذکر ہوا اور جو مدینہ اور گرد و نواح میں رہنے والے بنی اسرائیل تھے ان کی خباستوں شرارتوں کا ذکر کیا گیا جی ویزا کی لحم آ یہ شکو ہے جی افہام و تفہیم تخویف و ترغیب دعوت و تبلیغ اس کے تمام ذرائع استعمال کر لیے جی اس کے بعد یہود کی انتہائی زد ہٹ دھرمی پر شکوا اور آج کہ بجائے ماننے کے کیا کہہ رہے ہیں ویزا کی للوم اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ بما سات اس چیز کے جو اللہ نے اتاری قرآن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس آخری پیغمبر پر ایمان لے آؤ اور ان پر اترنے والی کتاب کو مان لو کالو تو بجائے ماننے کے وہ کہتے ہیں نو بما بن ضلع ہم تو مانتے ہیں اس چیز کو جو ہم پر اتاری گئی و یک فرو بما اور انکار کرتے ہیں اس کے ماں سوا کا جو اس کے علاوہ ہے اسے ہم نہیں مانتے ہم تو صرف اسے مانتے ہیں جو ہم پر ہمارے نبیوں پر اتاری گئی یہ ان کی انتہائی ہٹ دھرمی اور زد کا بیان ہے یہود کے اس کال کی تردید ہو رہی ہے پانچ وجوہات سے جی جواب دیا جا رہا ہے وحو وال ہق نمبر ایک حالانکہ وہ حق ہے کیا قرآن جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے نہیں مانتے مسد کلے ماں ماہوں دوسری وجہ جی وہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے تورات اصول میں عقائد میں قرآن اس کی تائید کرتا ہے کل نمبر تین جی تردید ہو رہی ہے ان کے قول کی میرے پیغمبر کہ فلیما تک تلو نام بے اللہ پس تم کیوں قتل کرتے رہے اللہ کے نبیوں کو مظہرے بمنا ماضی مدارک کیوں تم قتل کرتے رہے تھے اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے اگر ہو تم سچے کہ تمہارا تورات پر ایمان ہے تو پھر تم نبیوں کو قتل کیوں کرتے تھے تیسری وجہ جواب کی ولاک جا کو موسا چوتھی وجہ تحقیق آئے تھے تمہارے پاس موسا یعنی تمہارے آباؤ ائداد کے پاس بالبینات نات کھلی کھلی دلیلیں لے کر واضح دلائل موزات تورات جیسی کتاب سمت تخذ تم العجل، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود ممباد ہی موسا کے تور پر جانے کے بعد وان تم ظالمون اور تم ظالمو اب کہتے ہو نو بما انزل علین پھر حضرت موسا کی بات کو تم نے کیوں نہیں مانا تم نے تو بچھرے کو معبود بنا لیا تھا وید خزنہ میسا پانچویں وجہ سے جواب جی اور جب ہم نے لیا تم سے وعدہ رفانا فوکا کمتور اور ہم نے اٹھایا تم پر پہاڑ کو خزو ہم نے کہا پکڑو جو چیز ہم نے تمہیں دی ہے بے قوت, قوت سے طاقت سے پکڑو یعنی عمل کرو اگر تم اس بات میں سچی ہو کہ نو منو بیما انزلا علئی تو ہمیں پہاڑ اٹھا کر تمہارے سروں پہ لانے کی کیا ضرورت تھی پکڑو جو ہم نے تم کو دی ہے جو چیز سات قوت کے وسمعو اور سنو تو کالو وہ کہنے لگے سمینا نہ سمینا اسینہ حالن سمینا باللسان اور عملی طور پر اسینا ہم نے سنا اور نہیں مانا یعنی زبان سے کہا سنا اندر سے کہا کہ نہیں مانتے یا واو مطلق جمع کے لیے ہے جی سمینا نہ و مختلف وقتوں میں کہا جی سمی اس وقت کہا جب پہاڑ سروں پہ لایا گیا اور جب پہاڑ ہٹا دیا گیا تو پھر انہوں نے آسائی نہ کہا واؤشرے بوفی کلو بحم اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت گویا کے پلا دی گئی تھی بس سبب ان کے کفر کے تم اگر اس بات میں سچی ہو کہ نو امنو بیما علینا تو اپنے آبا و اجداد کے کرتوت دیکھو کل بے سمائی امرکم بھی ایمان متعلق متعلق ہے پانچ وجوہات کے جی یہ جو پانچ وجوہات بیان کی گئی ہیں ان سے اس کا تعلق ہے جی کہہ بری ہے وہ چیز جس کا حکم تمہیں دیتا ہے تمہارا ایمان اگر ہو تو مومن اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان بڑا عجیب ہے جو بری بری باتوں کا تمہیں حکم دیتا ہے تقزیب انبیاء تقزیب انبیاء گوسالہ پرستی قتل انبیاء کوئی چیز رکھ دینا اس کے آگے بری ہے وہ چیز جس کا حکم دیتا ہے تمہیں تمہارا ایمان اگر ہو تم مومن کول ان کانت لکم الدار ال آخرہ تو اند اللہ خال ستم چیلنج مباہلا اعلان مباہلا بعد از وجوہات خمسا ان تمام خباستوں کے باوجود اگر اب بھی تمہارا دعوی ہے کہ تم ہی نے جنت میں جانا ہے لین د الْجَنَّةَ إِلَّا اللہ منکانہ ہن اور اب بھی تمہارا دعوی ہے کہ نہنو اب اللہ اور اب بھی تمہارا دعوی ہے کہ لن تمسنار تو آؤ پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو کہ اگر ہے تمہارے لیے گھر آخرت کا اللہ کے ہاں خال خاص من دون الناس لوگوں کے علاوہ انداز سے مراد وہ تمام لوگ ہوں گے جو ان کے ہم مذہب نہیں ادار ال سے مراد جنت ہوگی جی تمن الْمَوْتَ تو تمنا کرو موت کی اگر ہو تم اپنے دعووں میں سچے جنت تمہارے لیے تمہیں آگ نہیں چھوئے گی تم اللہ کے بیٹے اور محبوب ہو ول یتمن ہو وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے اس موت کی کبھی بھی بما قدمت عید بس ان کرتوتوں کے جو آگے بھیجے ان کے ہاتھوں نے وہ شرک انبیاء کی مخالفت تقزیر و علیم بالظالمین اور اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے والا تاجی دن احرس الناس البتہ تو پائے گا ان کو یعنی یہودیوں کو اہرس اناس سب سے زیادہ حریص لوگوں میں سے سب لوگوں سے زیادہ حریص اللہ حیاتن جینے پر زندگی پر وَمِنَ الَّذِينَ اشرکوں اور مشرقین سے بھی زیادہ مشرقین کا ذکر انداز کے بعد اس لیے کیا کہ وہ قیامت کے قائل نہیں تھے تو جو آدمی قیامت کا قائل ہی نہیں اس کے دل میں تو فطرتی طور پر یہ بات ہوگی کہ جتنا جینا ہے یہیں جی لوں اور یہ اتنے خبیس ہیں کہ مشرقین سے بھی زیادہ یہ زندگی پر حریص ہیں یودو و ہوم چاہتا ہے ان میں سے ایک ایک لو یو امر و کہ کاش وہ عمر دیا جائے ہزار سال وما ہوا اور نہیں ہے اس کو بے مظاہر ہی بچانے والا من العذاب این عمر نہیں ہے اس کو بچانے والا عذاب سے اس قدر گینا ان مستریہ بنا کے یہ معنی میں کیا جی اس قدر جینا تو اگر ہزار سال بھی جی لیں گے تو ہمارے عذاب سے بچ جائیں گے واللہ و بصیرم بما ملون اور اللہ ان کے اعمال کو دیکھنے والا ہے کل منکانا ادب ول جب انہ نزل ہُو اعلی عام <قَلْبِك> محسوس کر رہے ہیں کہ بظاہر یہ ایتے بالکل بے رب سی لگ رہی ہیں جو کوئی جبریل کا دشمن ہے تو جبریل نے تو اس کو اتارا ہے آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے ماں قبل سے ان کا کوئی ربط یا تعلق نہیں سمجھ آتا اللہ رحمتوں کی برکھا برسائیں مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ پر جنہوں نے اس طرح کی اصطلاحات قرآن یا ذکر کی اور تمام آیتوں کو ایک دوسرے سے مربوط کر دیا انہوں نے ربط کیا لگایا کہ تمہارا جو پیغام ہے او بڈو ربا کو اور اس قرآن کو جو اتارنے والا ہے وہ جبریل ہے اور جبریل ہمارا پرانا دشمن ہے ہمارے آباؤ ائداد پر عذاب لے کر قید سالیاں کے پیغام لے کر اترتا رہا اس لیے ہم اس دعوے توحید کو نہیں مانتے اگر وہی میکایل لے کے آتا تو پھر ہم مان لیتے تو یہاں تین شبہات توحید پر ان کے اللہ جواب دیں گے جی یہ جو دعوی سورت کا او بدو ربکم اس پر تین ہونے والے شبہات اس کے اللہ جواب دیں گے یہ پہلا شبھ ہے جی چونکہ اس دعوے کو قرآن کو لانے والا جبریل ہے وہ ہمارا پرانا دشمن ہے ہمارے آباؤ و اجداد پہ کی سالی کے پیغام لاتا رہا عذاب لاتا رہا می لے کے آتا تو پھر ہم مانتے حضرت نیلوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے چونکہ وہ بالکل ایک آیت کو پچھلی آیت سے جوڑ جو دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں اب یہود کہیں گے ہم مبالا نہیں کرتے مگر تمہارے دعوے پر ہمیں کچھ اعتراض ہیں انہوں نے اس کو چیلنج مبالہ والی ایس سے جوڑ دیا جی پچھلی ایس سے جوڑ دی یہود کہیں گے ہم مبالہ نہیں کرتے مگر ہمیں تمہارے دعوے توحید پر کچھ شبہات ہیں اللہ ان کے تین شبہات کے جواب دیں گے جی یہ پہلے شبے کا جواب ہے میرے پیغمبر آپ کہیں جو کوئی ہے دشمن جبریل کا من شرطیہ اس کی جزا محضوف ہے فلا انصاف الہو تو یہ اس کی بات کوئی انصاف پر مبنی نہیں ہے فادت ہوں لا وجہ لہ اس کی دشمنی کی یہ کوئی وجہ نہیں ہے جبریل کے ساتھ دشمنی بلا وجہ ہے اور انصاف پر مبنی نہیں اس جواب کی پانچ علتیں اللہ بیان کریں گے جی فَإِنَّهُ نزلَهُ عَلَى قَلْبِك بِإذن اللہ پہلی الجی جبریل نے تو اس کو اتارا ہے آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اس میں جبریل کا کیا لینا دینا مصحد کل مابئی نہسری الجی پھر یہ قرآن تمہاری تورات کی تکزیب نہیں کرتا تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے آگے ہیں پہلے وہی مسئلہ بیان کرتا ہے جو تورات میں ہودن تیسری لت پھر یہ نری ہدایت ہے وہ بشرا چوتھی لت اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے من کا نادو وللہ پانچویں علت بلکہ جواب کا تتمہ بھی ہے جی جواب مکمل ہو رہا ہے یہاں جو کوئی دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا من کا جواب معذوف ہے فاہو کا فرون رولمانی جبرائیل جبریل اور میکائل یہ ملائق تہ ہی میں شامل تھے جی ان کو الگ ان کی عظمت کی بنا پر ذکر کیا یا اس لیے ذکر کیا کہ یہودیوں نے انہی دونوں کا ذکر کیا تھا فعن اللہ ادب القافرین یہ جواب شرط جو ہے اس کی علت ہے جی پس بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے ولاق انزلنا الیک آیات بینات یہ آگے دوسرا شبہ آ رہا ہے جی و تبو ماتت الشیاتی عام ملک سلیمان اس کے لیے یہ تمہید ہے جی بطور زجر دعوے سے تعلق ہوگا کہ ہم نے آیات بیہ اس بات دعوا کے لیے اتار دیے ہاں ضدی لوگ انادی لوگ اسے نہیں مانیں گے تحقیق ہم نے اتاری آپ کی طرف آیتیں واضح اور نہیں انکار کرتا ان آیتوں کا عل الفاظ مگر نافرمان فرمان لوگ فسق کا درجہ کامل مراد ہے جی کفر وکلام آہاد آہدن شکوائے جی کیا جب کبھی انہوں نے عہد باندھا کوئی عہد جب کبھی انہوں نے عہد باندھا کوئی عہد ناباز ہوں تو اس عہد کو پھینک دیا ایک فریق نے ان میں سے جب بھی اتا تلاحی کا عہد کیا تو ہر دفعہ اس عہد کو توڑا بل اکثر ہم لاہو بلکہ ان میں سے اکثر بے ایمان ہیں ولما جا ام رسول من ان اللہ دوسرا شکوا ہے جی اور آنے والا جو شبہ ہے دوسرا شبہ ہے اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے جی اس کی تمید ہو گئی اور جب آیا ان کے پاس ایک رسول اللہ کی طرف سے مصد کل ماما تصدیق کرنے والا اس چیز کی جو ان کے پاس ہے نابازا فریقم من الزی نہ اوت کتاب تو پھینک دیا ایک جماعت نے ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی کس کو پھینک دیا کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو وراز رحم اپنی پیٹھوں کے پیچھے اور شرکیہ تحریریں شیطانوں کی لکھی ہوئی مشرقین کی لکھی ہوئی تحریریں انہیں اپنے سینے سے لگا لیا اور اللہ کی کتاب کو پیٹ پیچھے پھینک دیا کان نہم لا یعلمون گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں انہیں علم ہی نہیں یہاں کتاب اللہ سے مراد تورات ہے و تب ماتت الشیاتی اللہ ملک کے سلیمان دوسرے شبے کا جواب ہے جی حضرت قطادہ تابعی ہیں ان کا ایک کال تفصیر ابن جریر نے نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں جنات نے کچھ تحریریں لکھیں جن میں غیر اللہ کی پکار جادو کا ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا انہیں لے کے انہوں نے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیے حضرت سلیمان کے انتقال کے بعد انہی شیطانوں نے وہ تحریریں نکالی اور حضرت سلیمان کے ذمے لگا دی کہ یہ حضرت سلیمان کی تحریریں وہ تحریریں نقل ہوتے, ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے مدینہ میں یہودیوں نے پیش کی کہ تم کہتے ہو مصحد کلے ماں ماہم کہ تمہارا دین پہلے نبیوں کی تصدیق کرتا ہے تم غیر اللہ کی پوجا پاٹ سے پکار سے منع کرتے ہو اور یہ دیکھو حضرت سلیمان کی تحریریں جس میں غیر اللہ کی پکار کا ذکر ہے اس کا جواب دیا اللہ کی کتاب کو پیٹ پیچھے پھینک کے وہ پیچھے لگے اس چیز کے جو پڑھتے تھے شیطان سلیمان کے عہد میں اللہ کی کتاب کو پیچھے پھینک دیا جس میں توحید کا ذکر تھا اور شرکیہ تحریریں شیطانوں کی لکھی ہوئی ان کے پیچھے چلے وما کافار سلیمانو حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا یہ ہے نا کہ انہوں نے وہ تحریریں حضرت سلیمان کے ذمے لگا دی کہ حضرت سلیمان کی لکھت ہے اس کا جواب دیا سلیمان نے کفر نہیں کیا ولا کن نہ لیکن شیطانوں نے کفر کیا کس طرح یو المون سسرا سکھاتے تھے لوگوں کو جادو سکھاتے تھے لوگوں کو جادو حضرت شاہ عبد العزیز دیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل عزیزی میں لکھا ہے کہ جادو کی کل تیرہ قسمیں اور ہر قسم میں غیر اللہ کو قادر سمجھنا عالم الغیب سمجھنا اور غیر اللہ کو پکارنا ہوتا ہے امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب قائدہ جلیلہ میں لکھا صفحہ ایک سو پر کہ سحر میں غیر اللہ کی پکار ہوتی ہے لیکن شیطانوں نے کفر کیا جو سکھاتے تھے لوگوں کو جادو اور انہوں نے حضرت سلیمان کے ذمے وہ تحریریں لگا دی دیکھیں کچھ تحریریں جن میں شرک کی تعلیم ہے یا بدعات کی تعلیم ہے قرآن کے خلاف حدیث کے خلاف آج بھی مشرقین اور مبتدین بزرگوں کے ذمے لگا دیتے ہیں جن سے شرک کا بدت کا ثبوت نکلتا ہے وہ کہتے ہیں فلاں بزرگ نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب میں اور فلاں بزرگ نے یہ لکھا ہے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں اگر وہ عبارت شرکیہ ہو اور وہ بزرگ مواعد ہو تو پھر کہو کہ یہ کسی خبیص نے خود لکھ کر ان کے ذمے لگائی ہے جس طرح شیطانوں نے تحریر لکھ کر حضرت سلیمان کے ذمے لگائی تھی یا اس کی ایسی تعویل کر دو عبارت کی کہ وہ عبارت قرآن کے مطابق ہو جائے حدیث کے مطابق ہو جائے یا غلبہ حال میں اس بزرگ نے یہ بات کہی ہے شریعت اولیاء کے تابے نہیں اولیاء شریعت کے تابے ہیں شریعت اولیاء کے تابے نہیں اولیاء شریعت کے تابے ہیں ایک تو یہ بات یہاں سے ثابت ہوئی کہ جو تحریریں پیش کرتے رہتے ہیں اور بزرگوں کے ذمے لگاتے رہتے ہیں یہ بزرگوں کے ذمے لگ جاتے ہیں تحریریں بعض اوقات اور بعد میں آنے والے لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کو اس دنیا سے گئے ہوئے ابھی چالیس سال نہیں ہوئے اور ہم ان کے شاگرد موجود ہیں اور بھی کئی شاگرد ان کے زندہ ہیں ان کے ذمے ایک تحریر لگی ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ تحریر لکھی تھی جبکہ وہ تحریر بعد میں کلدم ہو گئی تھی اور اس تحریر کے بعد انہوں نے تفسیر جور القرآن لکھی اس تحریر کے بعد انہوں نے اقامت البرحان لکھوائی اس تحریر کے بعد ہم نے ان سے دورہ تفسیر پڑھا تو ہمیں انہوں نے اس تحریر کے خلاف پڑھایا ہمیں یہی پڑھایا کہ انبیاء کی حیات دنیا بھی نہیں برزخی ہوتی ہے اور امبیا ہوں یا غیر انبیاء ہوں وہ دنیا والوں کا کوئی سلام پیغام کلام سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہمیں انہوں نے پڑھایا تقریریں بات کی ان کی موجود ہیں لیکن ہٹ دھرمی سے لوگ وہ تحریر ان کی طرف اب بھی منسوب کر رہے ہیں اس طرح تحریریں منسوب ہو جاتی ہیں بزرگوں کی طرف ایک اور بات یہاں میں کہنا چاہوں گا یہ جو ہمارے ملک میں عثمانی فتنہ ہے عثمانی ڈاکٹر مسود الدین عثمانی ہوا کراچی میں اور وہ بنوری بن ٹاؤن کا فاضل تھا تو وہ توحید کے رنگ میں لوگوں کو گمراہ کرتا رہا شیطان بڑا خبیص ہے نا شیطان ہر میں استعمال کرتا ہے آپ تلبی سے ابلیس پڑھیں علامہ بن جوزی کی تلبی سے ابلیس آپ پڑھیں کہ ابلیس کس طرح لوگوں کو گمراہ کرتا ہے علما کو کس طرح کرتا ہے خطیبوں کو کس طرح کرتا ہے کاریوں کو کس طرح کرتا ہے تاجروں کو کس طرح کرتا ہے اس میں علامہ ابن جوزی وہ بہت خوبصورت وہ کہتے ہیں مولوی کا جو شیطان ہوتا ہے وہ بھی مولوی ہوتا ہے اسی رنگ میں گمراہ کرتا ہے اب شیطان نے سوچا بھی یہ موائد ہیں اور میں ان سے شرک نہیں کروا سکتا شرک یہ نہیں کرتے انہیں توحید ہی کے رنگ میں گمراہ تو ڈاکٹر عثمانی نے گزرے ہوئے علماء کی تحریروں کو دیکھا اور دھڑا دھڑ فتوے لگانے شروع کر دی وہ بھی کافر وہ بھی کافر وہ بھی کافر حتیٰ کہ الیاز و بلا امام احمد ابن حنبل بھی کافر کہ ان کی ایک تحریر ہے کہ روح جسم میں واپس آتی اس تحریر کو لے کر امام احمد ابن ہمبل کافر پھر ان کے ماننے والے ابن تیمیہ کافر ابن قیم کافر ابن خصیر کافر بیت اللہ کے ائمہ کافر مولانا حسین علی شیخ القرآن پھر اس نے دھڑا دھڑ کفر کے فتوے لگائے ان تحریروں کو دیکھتے ہوئے اس کو نوٹ کریں اگر ڈاکٹر عثمانی اس وقت ہوتا یا بعد میں وہ یہ کہتا بکواس کرتا کہ حضرت سلیمان کی تحریریں انہوں نے پیش کی کہ یہ حضرت سلیمان کی تحریریں ہیں تو یہ تو حضرت سلیمان پہ فتویٰ لگا دیتا لیکن قرآن نے کتنے خوبصورت طریقے سے بتایا وہ ماں کا سلیمان سلیمان نے کفر نہیں کیا یہ شیطانوں نے کفر کیا تھا اگر کوئی ایک تحریر مل جاتی ہے کسی بزرگ کی تو اس کی تعویل کرو یا یہ بھی تعویل ہو سکتی ہے کہ بعد کے کسی بندے نے وہ تحریر لکھ کر ان کے ذمے لگا دیو اور لوگوں میں مشہور ہو گیا ہو کہ یہ تحریر فلاب بزرگ کی ہے جب حضرت موسا علیہ السلام فرعون کے پاس آئے اور اپنی دعوت پیش کی تو فرعون نے کہا کہ وہ جو ہمارے بڑے تھے آبا و اجداد ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے تو حضرت موسا علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ وہ بھی مشرق تھے وہ بھی کافر تھے وہ بھی بے ایمان تھے فرعون تو چاہتا بھی یہ تھا کہ ہمارے آباؤ اجداد کے متعلق کوئی بات کہے اور میں لوگوں کو بھڑکاؤں کہ دیکھو تمہارے باپ دادا کو کیا کہہ رہا ہے حضرت موسا علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ تم میرے ساتھ اپنی بات کر وہ اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں اللہ جانے اور حضرت موسا نے یہ جواب دیا تو یہ عثمانی فرقہ جو مختلف بزرگوں کی تحریریں لے کر ان پر کفر کے فتوے لگاتا پھرتا ہے وہ اس پر غور کریں لوگ حضرت سلیمان کی تحریریں پیش کی تھی یہودیوں نے تو قرآن نے اس کا کیا جواب دیا کہ حضرت سلیمان نے کفر کیا نہیں سلیمان نے کفر نہیں کیا ولاکن شیاتی کفر شیطانوں نے کفر کیا آپ صورت حوامیم میں ہاں آپ پڑھیں گے نا تو ایک پوری حامیم اس کا خلاصہ یہی ہے کہ تم کہتے ہو فد اللہ مخلسین لہ الدین ہمیں تو پہلے تحریریں ملتی ہیں بزرگوں کی تحریریں ہمارے پاس ہیں غیر اللہ کی پکار ہے اس کا وہاں جواب دیں گے کہ وہ سب شیطانوں کی کارستانی ہے بعد کے لوگوں نے یہ ساری تحریریں داخل کی ہیں وما ان ضلع الملک نے بے بابل ہاروت وماروت تیسرے شبے کا جواب دیا ماں نافیہ نہیں ہے موصولا ہے اور وت کے تحت ہے جی وت تباؤ ماں تتلش یاتیم وت تباؤ اللہ کی کتاب کو پیٹ پیچھے پھینکا جس میں توحید کی دعوت تھی اور اللہ ہی کی عبادت کی دعوت تھی اس کو پیچھے پھینکا اور پیروی کی اس چیز کی جو اتاری گئی دو فرشتوں پر بابل شہر میں جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے ومایو المان احدن اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی وہ علم حتا یقلا یہاں تک کہ وہ پہلے کہہ دیتے تھے انمانہ نو فتن تن ہم تو آزمائش ہیں فلا تک فر تو کفر نہ کر یعنی یہ علم ہم سے سیکھ کر کفر نہیں کرنا فیت علمون پھر لوگ سیکھ لیتے تھے ان دونوں سے وہ چیز جو فرق کو نب ہی مرے جس کے ذریعے وہ جدائی ڈال دیتے تھے درمیان مرد کے اور اس کی بیوی کے یعنی اس جادو کے ذریعے وماہم بزارین بھی اور نہیں ہے وہ نقصان دینے والے سات اس جادو کے من احد کسی کو بھی اللہ بزن اللہ مگر اللہ کے حکم سے ویت علام و اور وہ سیکھ لیتے تھے وہ چیز جو ان کو نقصان دیتی تھی نفع نہیں دیتی تھی ولاقد عالم اور تحقیق جانتے ہیں علماء یہود ہیں وہ جانتے ہیں کہ جس نے اختیار کیا اس چیز کو پسند کیا اس چیز کو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں یعنی کتاب اللہ کے بدلے میں جادو کو اختیار کیا یہ مطلب ہے اللہ کی کتاب کو پیٹ پیچھے پھینک دیا اور جادو کو سینے سے لگا لیا آخرت میں کوئی سا نہیں ولا بے سما شروبی انفسا ہم البتہ بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے بیچ دیا اپنے آپ کو لوکانو یا لمون کاش کے وہ جانتے کہ جس کے بدلے میں وہ اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں وہ بڑی بری چیز ہے وہ جادو ولو انہم آمنو اور اگر وہ ایمان لے آتے ترغیب ل ہے جی اور اگر وہ ایمان لے آتے وہ اور بچتے منا شرک و شرک سے بھی بچتے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بھی بجتے لمسوبہ تم نند خیر البتہ بدلے میں پاتے اللہ سے بھلائی اللہ کی طرف سے بدلے میں پاتے بھلائی لو کانو یا لمون کاش کے وہ جانتے تو پھر اللہ کی توحید پر ایمان لے آتے اور شرک کو چھوڑ دیتے یہ بابل شہر میں ہاروت ماروت دو فرشتے ان کے اتارنے کا مقصد کیا تھا جی؟ اس علاقے میں جادوگروں کا زور تھا لوگ موجے میں اور جادو میں فرق نہیں کر سکتے تھے بعض جادوگر نبوت کا دعویٰ کر کے شہر کے ذریعے جادو کے ذریعے لوگوں کو مروب کر دیتے تھے جی امام راضی نے لکھا ان دو فرشتوں کے نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو جادو اور موجے میں فرق بتایا جائے انبیاء یہ کام نہیں کر سکتے تھے امبیا کا کام یہ ہے کہ یہ فیل حرام ہے امبیا کام ہے بتانا کہ یہ فیل ٹھیک ہو نہیں ہے یہ نبیوں کا کام نہیں ہے کہ یہ فیل اس طرح کرتے ہیں بتایا جائے کہ یہ فیل یہ کام اس طرح کرتے ہیں اس لیے فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیج دیا گیا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ جادو کیا ہے اور موجہ کیا ہے تاکہ لوگ فرق سیکھیں یہ جو یولمان ہے نا یہ تعلیم سے نہیں ہے اعلام سے ہے بمانا یو المان کرتبی نے لکھا جی انحو من ال اعلام من تعلیم سکھانے کے معنی میں نہیں ہے بتانے کے معنی میں اور وہ نہیں بتاتے تھے کسی ایک کو یہاں تک کہ وہ کہتے تھے ہم آزمائش ہیں صرف بتانے کے لیے آئے ہیں یہ جادو سمجھ کے آگے جادو کرنا نہ شروع کر دینا فلاں اکفر لیکن لوگوں نے اس سے غلط فائدہ حاصل کیا اور بجائے اس کے کہ جادو سے بچتے الٹا لوگوں نے جادو کرنا شروع کرتی جس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی تھی کہ میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر دیتے تھے تو یہ نہیں کہ وہ جادو سکھا رہے تھے سکھا نہیں رہے تھے صرف فرق بتا رہے سکھانا اور ہوتا ہے بتا میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں پولیس میں ایک آدمی بھرتی ہوا اس کی ٹریننگ ہوئی تو ٹریننگ میں اسے بتایا گیا کہ ڈاکو اس طرح آتے ہیں ڈاکوں کے آنے کا طریقہ یہ ہے وہ اس طرح واردات کرتے یا چور اس طرح واردات کرتے مطلب ڈاک مار اس کا مطلب یہ ہے کہ تو چوری کر نہیں اسی طرح انہوں نے یہ بتایا کہ جادو یہ ہوتا ہے آگے لوگوں نے اس سے غلط فائدہ حاصل کر لیا کہ جادو سیکھ کر جادو کرنا شروع کر دیا اور اس کی سب سے بڑی جو خرابی تھی وہ میاں بیوی کے درمیان افطراک پیدا کر دیتے تھے یہ اکثر مفسرین کا یہی خیال ہے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں یہ فرشتے نہیں تھے حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ان ہی مفسرین میں شامل حضرت عبداللہ ابن عباس کا بھی ایک قول ہے حاروت ماروت رجولان ساحران کانہ بے بابل کہ یہ دو آدمی تھے جادوگر تھے وہ حضرات جن میں حضرت نیلوی صاحب بھی ہیں وہ کہتے ہیں ما ان ضی الملکین یہ ما نافیہ ہے نہیں اتارا گیا ما موصولہ نہیں ہے ما نافیہ ہے نہیں اتارا گیا کوئی علم ان دو فرشتوں پر یعنی جنہیں لوگ فرشتہ کہتے تھے جیسے اللہ تعالی قیامت کے کہے گے زخ ان کا عزیز الکریم کافر کو اللہ کہہ رہے ہیں زک ذرا عذاب کا مزہ چکھ ان کا ان القریم عزیز بڑا عزت والا تھا بڑا معزز تھا تی طرح وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگ کہتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں ان پر کوئی علم نہیں اتارا گیا جن کا نام ہاروت ماروت تھا وہ بابل شہر میں رہتے تھے وہ غلط کار لوگ تھے اور اس طرح کے جو ٹھگ لوگ ہوتے ہیں ان کی باتیں زٹلیات ہوتی ہیں لگ گیا تو تیر ورنا تکہ اس کے مصداق وہ پیش بندی کے طور پر لوگوں کو کہتے تھے ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں اگر ہماری کوئی بات پوری نہ ہو تو ہم سے بدزام نہ ہونا ورنہ کافر ہو جاؤ گے اس لیے وہ لوگ جو توہمات میں پھنسے ہوئے تھے ان دونوں سے ایسے ایسے, ایسے عملیات سیکھا کرتے تھے جس سے دوسرے ناجائز کاموں کے علاوہ سب سے زیادہ کبھی کام میاں بیوی بی کے درمیان جدائی ڈالنا ہے واللہ والم واب میں نے دونوں مفسرین کی باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں جی ایوہ آمنو لا تقولوا لاتقل رائنا انظرنا یہاں سے مسلمانوں کو یہود کے حربوں اور ہتھکنڈوں اور ناپاک عزائم سے آگاہ کیا جا رہا ہے رو سخن بسو مومنین یہود اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر شیتانوں کی تحریریں جادو کے پیچھے چل نکلے شرکیہ الفاظ اس میں وہ ملوث ہو گئے تو اب وہ چاہیں گے کہ تمہارے اندر بھی شرکیہ الفاظ رائج کر دیں ایسے الفاظ جو منہ میں شرکوں اور آنے والے لوگوں کے لیے سند بن جائیں جو بعد میں لوگ آئیں گے تو اے مسلمانوں ہوشیار ہونا یہودیوں کی یہ سازش کامیاب نہیں ہونے دینی صحابہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے اور کوئی بات آپ سے پوچھنا ہوتی یا متوجہ کرنا ہوتا تو وہ کہتے تھے رائے نا یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے توجہ فرمائیے مفسری نے لکھا کہ وہ تھوڑا سا زبان کو مروڑ کے رائی یا رسول اللہ یوں کہہ دیتے تھے رائنا کی جگہ رائی یا رسول اللہ اس کا معنی ہوتا تھا ہمارا چرواہا رائی چرواہا مقصد ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا تھا جی کچھ نے کہا رونا سے ہے رائنا مانا احمق تو نبی پاک کے لیے لفظ وہ اس معنی میں استعمال کرتے تھے مسلمان تو اچھے معنی میں استعمال کرتے تھے اور ایک معنی رائنا کا ہے محافظ رکھوالا رائنا اے ہمارے محافظ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس معنی میں یہود استعمال کرتے تھے تاکہ یہ صنعت بن جائے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بعد میں آنے والے لوگ کہیں نبی پاک کے زمانے میں بھی تو آپ کو محافظ اور رکھوالا کہا گیا ہے ایسے الفاظات کی مجلسوں میں رائج کر دیے جائیں جس میں شرک کا ابہام ہو شبہ ہو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے سند بنے اللہ نے فرمایا لاتکول رائےا رائے مت کہو وقول انظرنا اور تم اس کی جگہ پہ کہو انظرنا یا رسول اللہ ہماری طرف نظر فرمائیے دیکھی۔ آج بھی اس طرح کے الفاظ رائج کیے گئے شرکیہ الفاظ رائج کیے گئے داتا گنج بخش غریب نواز لج پال دستگیر فلاں جو ہیں وہ کرنیاں والے ہیں بھرنیاں والے ہیں کرما والے ہیں فضلہ والے ہیں منع کر دیا جی یہ لفظ نہیں کہنا جس سے شرک کی بو آئے وسماؤ آگے فرمایا سنو یعنی میرے نبی کی بات غور سے سنو تاکہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہے ولیل کافری نا عذاب کافروں کے لیے عذاب دردناک ہے ماں یبد الزین من أَحْلِ نئی اہل کتاب نہیں چاہتے کافر اہل کتاب میں سے اور نہ مشرک چاہتے ہیں کہ اتاری جائے تم پر من خیر کوئی بھلائی بعد نے خیر سے وہی مراد لی ہے جی لیکن عام ہے جی ہر بھلائی ہر خیر فتح نصرت مال غنیمت یہ سب کو شامل ہے جی تو مشرق تو نہیں چاہتے کہ تم تو پر چلو اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے اور اللہ بڑے فضل والے ہیں یہ جو لا تکولو رائے نا وکول ان نہ کہو اس کی جگہ پہ انظرنا کہو یہ جو رسم ہے یہ چھوڑ دو اس پر پہلی دلیل ہے جی ما نن من آیتیں آگے دوسری دلیل بھی آ رہی ہے دلیل اول بر ترک رسم رائے نا جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی حکم یا ہم اس کو فراموش کر دیتے ہیں ننسخ حکم اٹھ جائے تلاوت باقی رہے ننسیا حکم اور تلاوت دونوں اٹھ جائیں امام راضی نے لکھا جو موقوف کرتے ہیں منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی حکم یا ہم اسے فراموش کر دیتے ہیں جیسے رائے نہ کی جگہ انظر نہ گیا نہ بے خیر منہا ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر او مسلحا یا اس جیسا یہ جی نسخ قرآن کا جو مسئلہ ہے جو متقدمین مفسرین ہیں وہ نسخ کو وسیع معنوں میں لیتے ہیں کسی جی. عام کو خاص کر دینا خاص کو عام کر دینا اس پر بھی وہ نسخ کا اطلاع کر دیتے ہیں وسف آیت کے مطلق تغیر کو نسق کہہ دیتے ہیں پانچ سو آیتیں انہوں نے منسوخ مانی متقدمین نے مثلاً وہ اس طرح منسوخ مانتے ہیں جی ان ماہرہ مالئی کم المیتا ودم ولا مل خنزیر و ماحول بھی لغیر فامنیز ترا نے اس کو منسوخ کر دیا چلو جی اتنی ساری بات منیسترا کے جو لاچار ہو جائے اس کے لیے کھانا بقدرے جان بچانے کے ٹھیک ہے اس نے ان مہرمہ کو کیا کر دیا جی منسوخ کر وہ اس معنی میں نسخ لے لیتے کو حسنا ہم نے پڑھا کہ لوگوں سے اچھی بات کو وہ کہتے ہیں فقتل تل المشرے کی نہ تم نے اس کو منسوخ کر دی لنا سے حالانکہ کول النا سے حسنا کا الگ مفہوم ہے اور فخ مشرقین کا ایک الگ لیکن وہ خاص کو عام کرنا عام کو خاص کر دینا وصف آیت کے مطلق تغیر کو منسوخ کہہ دیتے فافو وسفا حتہ یاتی اللہ بے امرے یہ ابھی ہم پڑھیں گے آگے معاف کرو درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے وہ کہتے ہیں اس کو منسوخ کر دیا کس نے قاتل الزین لا مین بلا اس آیت نے اس کو کیا کر دیا منسوخ کر دیا تک لا السلاط وان تم سکارا اس کو منسوخ کر دیا انم الخمر والمیسر والازلام والانصاب انصاب رسم انا مل شیتان فائزت نے تو اس طرح وہ پانچ سو آیتوں کو منسوخ مانتے مگر متاخرین جو علماء ہیں انہوں نے نسخ کو محدود معنوں میں لیا جی یعنی آیت کا حکم مات تلاوت یا بدون تلاوت اٹھ جائے اس کو نسخ کہتے ہیں علامہ جلال الدین سیوتی نے تفسیر اتقان میں بیس آیتوں کو منسوخ مانا جی حضرت شاہ ولی اللہ محدث اسدیلوی رحمت اللہ علیہ نے ان بیس میں سے پندرہ کا مفہوم بیان کر دیا اور صرف پانچ آیتوں کو منسوخ مانا جی ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے ان پانچ آیتوں کا بھی ایسا مانا کر دیا کہ وہ منسوخ نہیں رہتی اور ہمارے حضرت کا خیال ہے کہ قرآن میں کوئی آیت بھی منسوخ نہیں ہے جی وہ آیتیں آگے آ جائیں گی جی کوتے بہ عل کم از حضر احد کو حضرت شاہب اللہ نے منسوخ مانا حضرت صاحب نے ایسا مانا کر دیا یا نبی ہر رض المین ال حضرت شاہب اللہ نے ان پانچ ایتوں میں سے ایک آیت کو منسوخ مانا حضرت صاحب نے اس کا مانا کیا جی یا نبی انا اہل النا لواجک اس کو شاہ ولی اللہ نے منسوخ مانا پانچ ایتوں میں حضرت صاحب نے اس کا مانا کر دیا جی یازمل و کمل حضرت شاہ ولی اللہ نے اس کو منسوخ مانا حضرت صاحب نے مانا کر دیا جی ایک بات ذہن میں رکھے عقیدے میں نسخ نہیں ہوتا مثلا جھوٹ چوری زنا قتل بھائی پہلے اللہ نے اس کو آرام ٹھہرایا بعد میں لال کر دیا ہو عقیدے میں نسخ نہیں ہوتا نسخ کی گنجائش جو ہے نا وہ لے دے کے احکام کے باب میں عقائد کے معاملے میں نہیں کلیات میں نہیں اخلاق میں نہیں قصص میں نہیں اخبار غیب میں نہیں صرف آقام میں نسخ ہے جی جنہوں نے مانا اور آقام کی مثال حکیم کے نسخے جیسی ہے یہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا جی حکیم ایک نسخہ لکھتا ہے جی مریض گیا حکیم نے نسخہ لکھا تین دنوں کے بعد حکیم نے اس نسخے کو بدل دیا تو کیا اس نے پہلا نسخہ غلط لکھا تھا نہیں اس کو پتا تھا کہ اب مرض کی نوعیت یہ ہے میں نے یہ نسخہ لکھنا ہے تین دنوں کے بعد مرض کی نوعیت بدلے گی تو میں نے نسخہ بدل دینا ہے حکم کے انتہا کو بیان کرنا جی بیانتہائ حکم شری تو حضرت صاحب کہتے ہیں قرآن میں کوئی آیت منسوخ نہیں یہ جو مبتدئین کہتے ہیں کہ جن آیتوں میں نبی پاک کے لیے علم غیب کی نفی ہے یہ منسوخ ہیں جی تو یہ کیسے نسخ تو صرف آکام میں ہے عقائد میں ان چیزوں میں کلیات میں قصص میں اخبار غیب میں نسخ نہیں ہوتا ایک بات جو احکام القرآن جساس جس نے لکھی مجھے تو وہ پسند ہے لیکن میں زور نہیں دیتا کہ آپ بھی اس کو پسند کریں زامہ باز المتاخرین من غیر احلف بعض المتاخرین من غیر اہل الفق انحو لا نسخافی شریعت نبی نا محمد صل اللہ علیہ وسلم بعض متاثرین نے جو فقی نہیں تھے انہوں نے یہ گمان کیا کہ شریعت محمدیہ میں کوئی نسخ نہیں وانا جمیا ما ذوق رفیہ منا نس وانا جمیا ما ذوکرفیہ منا نسق فین مراد بھی نسخ و شرائل امبیائل متقدمین کہ جہاں نسخ کا ذکر آیا ہے نا کہ ہم ایک آیت کو بدلے میں دوسری ایک حکم کے بدلے میں دوسرا حکم دے دیتے ہیں جو منسوخ کرتے ہیں ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یہ پہلے نبیوں کی شریعت کا نسخ مراد ہے جو پہلے نبیوں پر آکام جاری تھے قرآن نے ان کو منسوخ کر دی ہے مثلا پہلے نبیوں میں یہ تھا انبیاء میں بعد میں کہ کپڑے کو پلیدی لگ جائے تو اس کو کاٹنا ہے ہماری شریعت نے اس کو منسوخ کر دی جو آدمی جرم کرتا تھا صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہوتا تھا ہماری شریعت نے اس کو منسوخ کر دیا مال غنیمت کا استعمال کرنا جائز نہیں تھا کھلے میدان میں رکھو آگ آئے گی اچک کے لے جائے گی ہماری شریعت نے اس کو منسوخ کر یہ اکام القرآن جساس جس نے اس کو نقل کیا جی کہ نسخ اس شریعت میں نہیں ہے یہاں نسخ آیا ہے ذکر آیا ہے اس سے پہلی شریعتوں کا نسخ مراد ہے اس کا ماننا یا تسلیم کرنا آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے مجھے بہرحال یہ قول جو ہے یہ پسند ہے علم تعلم ان اللہ لَا کُلِ شَيِّن قَدِير یہ لَا تَقُولُ رَائِ نَا کی دوسری دلیل ہے جی علت دوسری علت کیا تو نہیں جانتا اللہ ہر چیز پر قادر ہے وہ جو چاہے حکم دے دے انت رائے نہ کی جگہ جگہذورنا کا حکم دے دیا علم تالم تیسری علت ہے کیا تو نہیں جانتا بے شک اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی مختار قادر اللہ ہے تو پھر آپ کو رائے نہ کہنے کا مقصد آپ کو تو رائے نہ نہیں کہنا چاہیے کہ عالم الغیب بھی اللہ ہے مختار کل بھی اللہ ہے اللہ کل شعین قدیر بھی اللہ ہے ومال کم اللہ ولیوں ولا نصیر اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمیتی اور نہ کوئی مددگار امتریدون تسل رسول کم امن قطع بامانا بل ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف انتقال مراد ہے جی کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے جس طرح حضرت موسا سے سوال کیے گئے من قبلو اس سے پہلے کیا کہا گیا اجعل لنا اللہ حضرت موسا کو کہا گیا ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دے تم بھی چاہتے ہو کہ رائے اس طرح کے لفظ کہے جائیں آپ کی خدمت میں وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ ایمان یتبدل یختار اور جو اختیار کرتا ہے کفر کو ایمان کے بدلے میں فقض اللہ سوا سبیل وہ تو سیدھے راستے سے بھٹک گیا ودا کثیر امن عال کتاب متعلق ہے لاتکول رائے نا تے ہیں بہت سارے اہل کتاب کسی طرح تمہیں لوٹا دیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف کافر بنا دیں ہس دم من ان دے انفو سے شرکیہ الفاظ رائج کر کے اور شرکیہ مطالبات کر کے وہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں کفر کی طرف لوٹائیں حسد کر کے من اند انف سم اپنی طرف سے من بعد ما تبین الحم الحق بعد اس بات کے کہ ان کے لیے حق باز ظاہر ہو چکی ہے فافو وسفا معاف کرو درگزر کرو حتہ یاتی اللہ بے امرے یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا حکم بے امر ہی امرے جہاد ان اللہ کل شعین قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے واقعی مسلات ابات الزکت جب تک جہاد کا حکم نہیں آتا اس وقت تک نماز کو قائم کرتے رہو اور زکات دیتے رہو اسلامی احکام کی پابندی کرو وہ ماتقد مول انفوں سے بشارت ہے جی اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے من خیرن کوئی بھلائی کوئی نیکی تاجدو ہو اند اللہ پالو گے اس کو اللہ کے پاس کیوں بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے بکالد خلا جنت علامہ من کا نو دن او نسارا شکوے ہوں گے جی کئی شکوے ہیں جی. یہ پہلا شکو جی. ایلے کتاب چیلنج مبالا سے بھاگ گئے ان کے تین شبہات کے اللہ نے جواب دے دیے ان کی ساشے شرکیہ الفاظ کو مومنوں کی محفلوں میں رائج کرنا اس کی کلی کھول دی ہر جگہ زلیل ہوئے ناکامی کی راہ دیکھنی پڑی تو اب انہوں نے کمال چالاکی سے پروپیگنڈا شروع کر دیا جی اپنے مذہب کو اپنے شرکیہ عقائد کو مسلمانوں کے سامنے پیش کرنے لگے ان میں سے پہلی بات تھی جنت میں صرف یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے کہتے ہیں نہیں داخل ہوگا جنت میں ہرگز نہیں جائے گا جنت میں مگر جو ہوگا یہودی یا عیسائی تل کا امانیم جواب شکوا جی یہ ان کی آرزویں کل ہاتھو برہانکم میرے پیغمبر کہ لے آؤ اپنی تھنت دلیل اس بات کی کوئی دلیل لاؤ کہ جنت میں صرف تم نے جانا ہے اگر ہو تم سچے اس بات میں اس کی کوئی دلیل لاؤ بلا من اسلم جواب شکوا نمبر دو بلکہ جس نے سپرد کر دیا وجہ او اپنا چہرہ جز بول کے کل مراد ہے جی وجہ ذات مراد ہے جی ذات جس نے سپرد کر دیا اپنا چہرہ یعنی اپنا پورا جسم اللہ کے لیے اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہے اس کو ملے گا اس کا جر اس کے رب کے آنا ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگے یہ نہیں ہے کہ یہودی جنت میں جائیں گے یا عیسائی جنت میں جائیں گے جنت میں وہ جائے گا جس نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کیا اور اللہ کے اکام کی پیروی کی وکالت یہود الطن نسارا اعلیٰ شعین دوسرا شکوہ یہ بھی یہود اور نصارہ کی خباست کا ذکر ہے اور کہا یہودیوں نے نہیں ہے عیسائی کسی دین پر اور عیسائی کہتے ہیں نہیں ہے یہودی کسی دین پر ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں وہم یتلون الکتاب کتاب اور وہ سب پڑھتے ہیں کتاب کتاب سے مراد تورات اور انجیل ہے جی یہود تو کو پڑھتے ہیں اور وہ انجیل کو پڑھتے ہیں عیسائی کز کال الزین علا اسی طرح کہا ان لوگوں نے لایا لمون جن کے پاس علم نہیں بہ مشرقین العرب رولمانی مشرقین عرب مراد ہیں جی جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی وہ بھی یہی کہتے ہیں مسلا کل انہی جیسی بات مشرقین مکہ کہا کرتے تھے ہمارے سوا سب ادیان باتیں لیں مدارک فل یا حکم بئی اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں میں جن میں وہ جھگڑ رہے ہیں اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا یہ تسلی ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے من ازلم مم من مساجد اللہ تیسرا شکوہ جی کون بڑا ظالم ہے اس آدمی سے جس نے روکا اللہ کی مسجدوں سے کہ ان مسجدوں میں اس کا نام لیا جائے وصافی صاف اور کوشش کی اس کی بربادی میں بعض مفسرین کہتے ہیں من سے مراد عیسائی ہیں جی اور مساجد سے مراد بیت المقدس ہے عیسائیوں نے یہودیوں کو بیت المقدس سے نکالا اور بیت المقدس کو مسمار کر دیا بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے من سے مراد مشرقین مکہ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو مکے سے نکالا اور پھر ہدیبیہ کے مقام پر بیت اللہ جانے سے روکا ہمارے حضرت نے تفسیر رول المانی کے حوالے سے لکھا آیت اپنے عموم پر ہے ہر وہ شخص مراد ہے جو مسجد کو ویران کرے گرائے یا توحید بیان کرنے سے روکے شرک کی تبلیغ کرے اللہ کی مسجدوں میں شرک کی تبلیغ وہ انل مساجد فلا تدما اللہ اہدا اور آج اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے یا شیخ عبد القادر جی لانی شی یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ اسما قالنا جن مسجدوں کے متعلق تھا فلاں تدما اللہ اہدا یہ سب لوگ اس میں شامل ہیں جی کون بڑا ظالم ہے اس آدمی سے جو روکتا ہے اللہ کی مسجدوں سے کہ اس میں اس کا نام لیا جائے کرفی ہسمہ وحدا ورہ اللہ کا نام لینے سے کون منع کرتا ہے اللہ کا نام یعنی وحدہ اکیلے اللہ کا نام اس کی توحید بیان کی جائے وہ صاف ہی خراب تخریب خراب عام ہے جی گرانا بھی یا خالص توحید کے ساتھ اللہ کے ذکر کو روکنا جی الا کا مکان الحمد خلوحا ایسے لوگوں کے لائق نہیں کہ مسجدوں میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے ولی مشرق ول مغرب متعلق ہے ممم منع مساجد اللہ کے جی اگر مشرقین تمہیں مسجدوں سے روک دیں تو فکر مند نہیں ہونا مشرق و مغرب اور تمام اطراف اللہ ہی کے ہیں اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب پس جس طرف بھی تم منہ کرو گے فسم وجہ اللہ اسی طرف ہے اللہ کا چہرہ ان اللہ واسن علیم جملہ تعلی لیا ہے اس لیے کہ اللہ وسط والے علم والے وکال التخ اللہ والا دا چوتھا شکوہ جی اور کہتے ہیں بنالی اللہ نے اولاد کالو کا فائل یہود بھی ہیں عیسائی بھی اور مشرقین مکہ بھی مشرقین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے اتخاذ کا جو لفظ ہے یہ کس طرف رہنمائی کر رہا ہے جی کہ اللہ کے لیے حقیقی اولاد یہ لوگ نہیں مانتے تھے بلکہ مطلب یہ تھا کہ محبت میں شفقت و پیار میں اللہ نے ان کو بیٹا بنا لیا ہے اتخاذ ایک ہوتا ہے بیٹا ہونا وہ اصلی بیٹا نسبی سلبھی اور ایک ہے کسی کو بیٹا بنا لینا یعنی بیٹوں والا سلوک کرنا مطلب ان کا یہ تھا جس طرح باپ کچھ اختیار بیٹے کے حوالے کر دیتا ہے اسی طرح اللہ نے بھی کچھ اختیار ان کے حوالے کیے ہیں یہ نائب ہیں مختار ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیوں کی طرح ہیں جس طرح باپ بیٹی کی بات نہیں موڑتا اسی طرح اللہ بھی ان کی بات نہیں موڑتا یہ جو ہم نے مانا کیا اتخاذ کا قرآن اس کی تائید کرتا ہے جی سورت یوسف آیت نمبر اکیس عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مسوا ہو یوسف کو اچھا ٹھکانہ دے آسانہ ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہمیں نفع پہنچائے او نت تاخیزہ ہوں والدا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں سورت قصص آیت نمبر نو فرون کو فرعون کی بیوی کہنے لگی اصان ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ موسا ہمیں نفع دے او نتھیزہ والدا یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں اس معنی میں بیٹا کہتے تھے ایک اور دلیل بھی ہے یہودیوں کے علماء نے عیسائیوں کے علماء نے جب لوگوں کو اس سیڑھی پہ سوار کر دیا حضرت ازیر اللہ کے بیٹے ہیں حضرت عیسا اللہ, اللہ کے بیٹے ہیں تو پھر ان کا نہ نو ابنا اللہ ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں تو کس معنی میں کہہ رہے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں وحب باہ یعنی اس کے محبوب ہیں اس معنی میں بیٹا کہتے تھے جی اللہ نے اس کے پانچ جواب دیے جی سبا پہلا جواب اس کی ذات اولاد سے پاک ہے بلو معافی سماوات و لرض دوسرا جواب بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور اسی کا ہے جو کچھ زمین میں ہے اس کو بیٹا بنانے کی کیا ضرورت کلو کا نتون تیسرا جواب سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں غلام ہیں اس کو بیٹا بنانے کی کیا ضرورت بدی اس سماوات نہ سرے سے بنانے والا ہے یعنی پہلے اس کا کوئی خاکہ نہیں تھا مادہ نہیں تھا نقشہ نہیں تھا آسمانوں کو اور زمین کو اتنا بڑا خلاق ہے اس کو بیٹا بنانے کی کیا ضرورت ہے وضا قزا آمرن پانچواں جواب اور جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو اس کے لیے کہتا ہے ہو جا وہ کام ہو جاتا ہے اس کو بیٹا بنانے کی کیا ضرورت ہے وہ کال اللہ علیہ لمون پانچواں جی اور کہا ان لوگوں نے جن کو علم نہیں کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس نشانی یہ کون ہے جی اللہ اللہ یعلمون بعد لوگوں نے کہا مشرقین ہے مکہ ہیں جی حضرت صاحب کہتے ہیں تینوں گروہ مراد ہیں جی. یہودی بھی عیسائی بھی مشرقین مکہ بھی پھر سوال پیدا ہوگا ان کو لا یعلمون کیوں کہا ان کی جاہلانہ حرکتیں اور بد آمالیوں کی وجہ سے ان کو لا یعلمون لمون کہا رول مانی جی ہم سے اللہ خود بات کیوں نہیں کرتا ہمارے پاس کوئی نشانی جو ہم مانگ رہے ہیں وہ کیوں نہیں آتی کزا کا کال اللہ دین جواب شکوا یہ کوئی نیا اعتراض نہیں ہے اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہوئے مسلا کل ان جیسی بات تشابہت کلو رال مل گئے ہیں ان کے دل یعنی ان لوگوں کے دل اور پہلے انادی لوگوں کے دل ہم نے بیان کر دیا ایتوں کو لکھو میں کنون انا ارسل نا قبل حق کے اگر یہ ہماری آیات بیدات کو نہیں مانتے قد بین نل آیات تو میرے پیغمبر آپ پر کوئی الزام نہیں ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے منوانا آپ کا کام نہیں ہے آپ تو صرف بشیر اور نذیر ہیں بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو ساتھ حق کے حق سے مراد قرآن ہے دین اسلام ہے بشیر بنا کے نذیر بنا کے اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں ولن طرزہ انکل یہود و ولن نسارا شکو اہل کتاب سے اور تمبی لن نبی یہود و نصارا کی اسلام سے شدت عداوت کا بیان جی میرے پیغمبر یہ تیری بات کو تیرے مسلک کو تیرے دعوے کو نہیں مانیں گے ان سے نرمی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں نہیں ہرگز نہیں راضی ہوں گے تو اسے یہودی اور نہ عیسائی یہاں تک کہ آپ پیروی کریں ان کے دین کی چھوٹی موٹی باتوں پہ راضی نہیں ہوں گے یہ تب راضی ہوں گے کہ آپ ان کے دین کے پروکار بنے کل جواب شکوا میرے پیغمبر کہ بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے اور یہاں ہد اللہ سے مراد اسلام ہے جی بیر محیط نے لکھا یعنی جو ہمارا دین ہے اسلام ہے یہی اللہ کی ہدایت ہے والا یعنی تبات میرے پیغمبر اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی بعد اس بات کے کہ آپ کے پاس علم آ ہے آپ پر وہی آ گئی تو ہیت کے راستے نظر آ گئے اس کے بعد بھی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو پھر تیرے لیے بھی اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایت کرنے والا اور کوئی مددگار نہیں ہوگا باتل عقائد مراد ہیں جی جو انہوں نے نفسات خواہشات نفسانیہ کے بلبوتے پر گھڑ لیے تھے اور یہ بھی خواہشات کی پیروی ہے کہ سارے دین ٹھیک ہیں سب دین اچھے ہیں جو جہاں لگا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے یہ بھی احوا ان کی پیروی ہے جی خطاب بظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مگر آپ کی وساطت سے یہ خطاب امت کو بھی شامل ہے امت کے علماء کو بے دین لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی علم کے آ جانے کے بعد اللہ دینا آتی الکتاب حضرت صاحب نے مربوط کیا جی دعوی توحید پر دلیل نکلی از علماء اہل کتاب جن کو ہم نے دی ہے کتاب اور وہ اس کو پڑھتے ہیں جس طرح حق ہے اس کے پڑھنے کا یعنی تعریف نہیں کرتے تغیر و تبدل نہیں کرتے کمی بیشی نہیں کرتے یہ ہے یتلون اوق کا تلاوہ الا منبی وہی لوگ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے مفسرین نے ضمیر لوٹائی الکتاب کی طرف حضرت صاحب کہتے ہیں اس طرح تو یتلون او اکا تلاوتی الا یو منونا بھی دونوں کا مفہوم ایک ہو جائے گا تو حضرت صاحب کہتے ہیں بھی کی ضمیر نبی پاک کی طرف لوٹ رہی ہے جن کا ذکر پیچھے ہو چکا ہے انار ان سلنا کا بالحق کے بشیروں و نظیرہ اس میں آپ کا ذکر ہو چکا ہے اور بیر محیط نے کہا بہی کی ضمیر ہد اللہ کی طرف ہے کل انہ ہد اللہ ہے وہ جو اللہ کی ہدایت ہے اس کے ساتھ وہ ایمان لاتے ہیں وہ میں یقف بہی اور جو کوئی کفر کرے گا اس کے ساتھ فا کام الخا سرون یا بنی اسرائیل یادا بو اختتام مضمون پر ایک مرتبہ پھر ترغیب و ترحیب انعام یاد کرایا عذاب سے ڈرایا نیز یہ ترغیب اور ترغیب آنے والے مضمون کے لیے تمہید بھی ہوگی اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتیں جو میں نے تم پہ کی میں نے تم کو فضیلت دی جہان بھر کے لوگوں پر درو اس دن سے نہیں کام آئے گا کوئی کسی کے کچھ نہیں قبول کیا جائے گا اس سے بدلا نہ اس کو نفع دے گی سفارش ولاحمون سرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی پہلا مضمون یہاں تک ختم ہوا جی توحید اس کے لیے ایک اکلی دلیل آئی ایک نکلی دلیل آئی توحید پر تین شبہات کے جواب ہوئے خطاب عام ہوا پھر خطاب خاص ہوا اس میں پانچ انواع کا ذکر کیا گیا اور پھر پانچ شکو کا ذکر کیا گیا اور یہود کو چیلنج مباہلا دیا گیا جی دوسرے مضمون کا آغاز ہو رہا ہے جی رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر اور ان کی دعاؤں کا ذکر اور ان کا بنائے کعبہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر ایک تو اللہ یہ بتانا چاہیں گے اے بنی اسرائیل تمہاری بزرگی کی ابتدا حضرت ابراہیم سے ہوئی تھی اور حضرت ابراہیم کو تمام تر عزت احکام الہی کی تعمیل کی وجہ سے ملی تھی یہ حضرت نیلوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا جی تمہاری بزرگی کی ابتدا ابراہیم سے اور حضرت ابراہیم کو تمام تر عزت اللہ کے آکام کو ماننے کی وجہ سے چونکہ آگے تحویل قبلے کا ذکر آ رہا ہے جی سکول الصفا من سے ماول تو اس کا بھی یہ ذکر ہے کہ اس پر وہ اعتراض کریں گے تو فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ ہے بس آپ آسانی سے یوں سمجھ لیں کہ بیس رسالت شروع ہو رہی ہے شروع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یعقوب ان کی اولاد اس کا ذکر کریں گے مقصد اس کے دو ہیں جی پہلا مقصد یہ ہے یہ وہی نبی ہے جس کے لیے ابراہیم نے دعائیں کی تھیں حضرت ابراہیم سے محبت کے دعوے کرتے ہو اور جس نبی کے لیے وہ دعائیں مانگتے رہے اس نبی کا انکار کر رہے ہو یہ اس لیے حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا جی اور یہاں دوسرا مقصد کیا ہے جی ابراہیم اور ان کی اولاد تو ہید پر کار تھے اور اے یہود و نسارا اور اے مشرقین مکہ تم تو شرک کے مریض ہو تمہارا ابراہیم سے کیا تعلق ہے حضرت ابراہیم اور ابراہیم کی اولاد تو سب واحد تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ہماجیت شخصیت ہے جی ہما گیر مشرقین عرب بھی ان کا احترام کرتے تھے یہودی بھی ان کا احترام کرتے تھے عیسائی بھی ان کا احترام کرتے تھے متفق علیہ شخصیت ہے اور مسلمانوں نے تو ماننا ہی ماننا ہے بلکہ یہودی یہاں تک کہتے تھے کہ ابراہیم تو یہودی تھے عیسائی کہتے تھے ابراہیم عیسائی تھے اور وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں مشرقین مکہ بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے جبکہ وہ خود بتوں کے پجاری ہیں یہ کمزور عقیدے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بزرگوں سے منسوب کر دیتے جیسے قادری، کشتی سوروردی، وردی اویسی ویزب تلا ابراہیم رب بےکل ماتن آغاز میں تین امور کا ذکر ہوگا جی امر اول منیب نفع اٹھائے گا زدی نہیں امردوم بیت اللہ ابراہیم نے بنایا تھا امر سوم حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا ذکر ہوگا جی اور جب پرکھا آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے بے کالمات ان کئی باتوں میں مراد وہ آزمائشیں ہیں جن سے ابراہیم کو آزمایا گیا بیٹے کی قربانی خاندان وطن کی قربانی آگ میں جانا بیٹے کو بھی آبان جنگل میں چھوڑ کے چلے آنا بیوی بی کو بھی فاطمہ ہن ابراہیم نے ان کو پورا کر دکھایا کالا اللہ نے بطور انعام کے کہا انی و کل انا سے امام بے شک میں بنانے والا ہوں تجھے لوگوں کے لیے پیش وا امام من سے مراد ہے آپ کے بعد جتنے نبی آئیں گے وہ آپ کی اولاد میں سے ہوں گے اور آپ کی ملت کے پیروکار ہوں گے حتیٰ کہ سورت نال کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کہا گیا وقت ملت ابراہیم حنیفا اس کی تائید لکھیں جی سورت انکبوت آیت نمبر ستائیس اس امام کی تفسیر وہاں کی گئی له اسحاق و بہب نہ لہو اسحاق یعقوب وجال نا فی ضرت نبوتا ول کتاب ہم نے بخشا ابراہیم کو اسحاق کا اور پوتا یعقوب اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت بھی کتاب بھی اہل تشیع کی یہ بات کہ امامت کا درجہ نبوت سے بالا تر ہے اور اس کو اس پر بطور دلیل پیش کرنا کہ حضرت ابراہیم نبی تو پہلے تھے اور اب انہیں امام بنایا جا رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ امام کا درجہ نبی سے بلاتے یہ غلط بات ہے یہاں امامن سے وہ امام مراد نہیں ہے امامن سے مراد ہے کہ آپ کے بعد سارے نبی آپ کی اولاد میں آئیں گے اور آپ کی ملت کے پیروکار ہوں گے آپ ان کے پیشوا ہوں گے کالا من ضروری حضرت ابراہیم نے کہا اور میری ذریت میں سے بھی میری اولاد سے بھی کوئی فائدہ اٹھائے گا یا نہیں اللہ نے فرمایا لا یلاحد ظالمین میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا لوگ دین میں تیری اقتداء کر کے نفع اٹھائیں گے اے ابراہیم لوگ دین میں تیری اقتداء کر کے پیروی کر کے نفع اٹھائیں گے عرض کیا میری اولاد سے بھی کوئی فائدہ اٹھائے گا فرمایا جس نے اناوت کی وہ تو فائدہ اٹھائے گا اور ظالم لوگوں کو میرا یہ عید نفے والا نہیں پہنچے گا وہ فائدہ حاصل ہو نہیں کریں گے تو یہ پہلا امر ہو گیا منیب نفع اٹھائے گا اور ضدی آپ کی تعلیمات سے فائدہ حاصل نہیں کریں گے وما علینا اللہ البلاغ المبین دعا میں کسی کا واسطہ وسیلہ دینا نہ قرآن سے ثابت ہے نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ دعاؤں سے ثابت ہے جی تتمہ کہتے ہیں کسی بات کو بیان کرتے ہوئے آخر میں آ کے اسے پورا کر دینا متقدمین علما وہ ہوتے ہیں جو پہلی صدیوں میں دوسری تیسری چوتھی صدیوں میں ہوئے ایک بندے پر اپنی ماں کی عظمت اور ماں کا حق کو حدیث مبارکہ کا بتائیں یہ تو بڑی واضح سی بات ہے کہ ماں کا نبی پاک نے تین مرتبہ ماں کے حق کے بارے میں کہا جو لوگ دورہ تفسیر القرآن پڑھ رہے ہیں کیا ان کو سند ملے گی جو لوگ اگر مستقل پڑھ رہے ہیں جس طرح سامنے بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے تو اس بارے میں تو سوچا جائے گا جی اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا کیا یہ کوئی حدیث نہیں ہے جی یہ بالکل مصنف عبدالرضاق کے ذمے لگائی جاتی ہے لیکن مصنف عبدالرضاق میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جی جب آیت مبیلہ نازل ہوئی نو ہجری میں جب وفد نجران آیا تھا تو اس وقت حضرت محب... بیٹے نہیں حضرت ابراہیم زندہ نہیں تھے جی اس وقت جب یہ آیت مبیلا صورت آل عمران میں اس کا ذکر آئے گا جی وما علینا اللہ البلاغ المبین سے برادری تقریب سے پڑھنا بھی ہو سکتا ہے